صلی اللہ عمنحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہرن الباء والی بات سب تمام برادران برادر سب کو سموسن باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے صلی اللہ کتاب دعوت شریف میں نمبر پانچ سو ستاون اویلیس ہے پانچ دو سے ایک ستاون شروع سابطہ کے درست تعداد سے ایک سو ننانوے افراد فتح کے درست تعداد کے زینگرہ میں فراد فتح میں جامع شراءما السلم ہے اس میں اس میں جلال اللہ کے فیوز و برکات جو ہے کل ہم آپ لوگوں کو وہ جو ہے فیض و برکات ذکر کیے تھے اور آج اسی کا جو ہے اسم مقدس کا آخری درست ہے اس میں جلال اللہ کے فیوز و برکات کے حوالے سے یہ آخری درسر کا خلاصہ ہے سمجھا بعض کے درسیہ سے شروع ہوا ہے ہیں دیگر یہ کہ ہاں جی قرآن پاغ میں یہ کہ کچھ معلومات اس جسم اللہ کے حوالے سے قرآن کہ میں اس میں اسم جلالہ اللہ کے جو اوصاف ذکر ہوئے ہیں وہ سب اس اسم مقدس کے فیوز و برکات ہی میں ہے ہاں جی اللہ مالک الملک ہے اللہ و ہے اللہ غفر و رحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ علیم و خبیر ہے سمع بصیر ہے اللہ جو ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا وہ تو نیاستب لکھن ہاں جی اس طرح اللہ خالق ہے رازق ہے منتقم ہے بدلہ لینے والا قیاس المستقسین فریاد کرنے والوں کو فریاد رس سے اللہ اللہ ولی المومن ہے مومنوں کا سرپرس ہے اسی طرح جو ہے سینکڑوں آیات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات جلالی و جمالی و کمالی بیان فرمائے ہیں قرآن بر پورے ان چیزوں سے تو حقیقت میں یہ تمام آسماں و صفات جو ہے اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ تمام خیرات کا سرچشمہ اللہ جل جلال ہی ہے تمام خیرات کا سرچشمہ اللہ جل جلال ہو ہی ہے بس بندے مومن کو ہر مقام پر ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اور فریاد رس ہے وہ ہاں جی وہ اللہ وہ فریاد رس ہے وہی رازک ہے وہی ہر قسم کی بلائی و خیرات عطا فرمانے والا ہے اور اس کے اسم جلالہ اللہ کے فیوز و برکات جس طرح اس کے ذات و صفات کو صفات کی جس اس کے ذات و صفات کے کوئی حد و حدود نہیں ہے اللہ کے ذات و صفات کی علم ملغ کا مالک ہے حیات ملغ کا مالک ہے قدرت ملغہ کا مالک ہے ہاں جی تو اسی طرح جو ہے لہذا اس اسم جلالہ اللہ کے بھی جو ہے اللہ کے فیوز و برکات بھی لامحدود ہے لہذا ہمیں خوش خوشی و غم فخر بیماری و صحت ہر حال میں اسی کو ہی یاد رکھنا چاہیے اس ذات کے در کے گدا بن کے رہنا چاہیے کیونکہ وہی ذات علاق شین قذیر ہے اور اسی کو ہماری ہر حال کا علم ہے لہذا بند مومن کا یہ غیر متزلزل اعتقاد و ایمان ہونا لازم ہے کہ حقیقت میں ہر مشکل کا حل اسی ذات کے حق میں ہے اسی ذات کے ہاتھ میں ہے ہر پریشانی کو دور کرنے والا وہی ذات ہے اور اس سے زیادہ کوئی اور مہربان ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ کیوں کیونکہ ہم اس کے بندے اور مخلوق ہیں وہ ذات جو ہے ہزار ماں باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہے لہذا لہذا جو ہے اس اسم مقدس اللہ جو ہیں کہ فیوز و برکات نہ کوئی احساس کر سکتا ہے گنتی کر سکتا ہے نہ اس کی کوئی حد و حدود ہے اگر بندہ حلو سے دل سے یا اللہ کہہ کر پکاریں تو وہ اللہ فوراً اس کی فریاد رسی کرتا ہے فریاد رسی کرتا ہے اس میں ہمیں شک کی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہا ہے تو حیقت یہ کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. ورنہ بقول اقبال ہم تو مائل بہ کرم بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دیکھ لاؤں کس راہ رو منزل ہی نہیں اللہ اقبال کے شعر کی طرح ہے اللہ نے خود بھی فرمایا او تو او نیا صجب میرے بندو تو مجھے پکار ہو میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا ایس عجیب لکھوں اس طرح اور میں واحد سال کے اعباد میرے حبیب جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں کیا اللہ نزدیک ہے یا دور ہے تو آپ کہہ دیں فنِ قریب میں اللہ بہت نزدیک ہے جو اس نے خود فرمایا اذا دعا الشو خسم ہاں جی کون ہے جب بے چارہ و بے کش بے یار شخص پریشان حال شخص جب اسے پکاریں اور اس سے سو اس کی پریشانی بیماری مشکلات کو ہٹانے والا دور کرنے والا کون ہے اس کو جواب دینے والا اللہ کے سوا ہے تو ہمارے ضمیر سے جواب ماریں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تو یہ سب قرآن آیات میرے دعوے کی سچی دلیل ہے اس میں جلالہ اللہ کے اثرات و فوائد اسی حساب سے دکھاتے ہیں جتنا انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہے اور یاد ہلاہی میں غرق رہتا ہے تفصیر کبیر امام فخر الدین راضی اور سنت کی بڑ علماء میں سے اپنی کتاب لوام البینات شرِ آسما الحسنہ شرِ عصماء اللہ تعالیٰ وصفات کے نام سے کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو پر ایک واقعہ لکھتا ہے عربی متن اس کا یہ ہے وہ حکی ال رجن قان جالس الحقر حقائق کیا گیا کہ ایک آدمی حقراد کے ساتھ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہ لاج مسکوت اور ہمیشہ چپ رہتے تھے فات اللہ پوی لسان ہو تو اس کے بارے میں لوگوں نے چمگائیاں کرنے لگے کہ فی نہ ہوا جالس سند یومن تو اتنے میں وہ ہمارے درمیان میں جو ایک دن بیٹھا ہوا تھا اذا حجر تو اتنے میں ایک پتھر جو اس کے سر پہ, پہ پہنچایا سر پہ لگا لگائے اشجہ ہو اس کے سر کو زخمی کیا فوکا دم وض تو اس کا خون زمین پہ گرا اس بندے کے سر سے حقت ودم تو اس خون نے زمین پہ لکھا آٹومیٹکری اللہ اللہ ہو اس خون نے لکھا زمین پہ اس کا خون زمین پہ لکھتا گیا اللہ اللہ ہو فتح حیر الحقرآمن ہو تو تمام جو فقرا جو اللہ والے تھے وہ سب اس بندے کی اس حالت سے حیران ہو گئے <coughs> ہاں جی حکایت کے گئی ایک شخص فغرا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے یعنی ترقت والوں کے ساتھ اور ہمیشہ چپ رہتے تھے یعنی ان فکرا کے ساتھ ہم صدا ہو کر آسکار نہیں پڑھتے تھے زور زور سے نہیں پڑھتے تھے چپ رہتے تھے ان کے محفل میں بیٹھتے تھے ہیں چپ بیٹھتے تھے یعنی خاموشی سے پڑھتے تھے تو اس کے بارے میں چمگویاں ہونے لگیں تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک پتھر آ کے اس کے سر پہ لگا اور سر پر چھوٹ آ کر خون بہنے لگا تو اس کے سر سے نکلنے والا خون خود بخود اللہ اللہ لکھتا جاتا تھا جسے دیکھ کر فغرا کو اس شکت پر بڑی حیرانی ہو اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تو اس کے رگ و خون میں بھی شامل ہو چکی ہے یہ ہے اس عظیم اسم جلالہ اللہ کا اثر کہ انسان اگر صد کا دل ہے اللہ اللہ کرتے رہیں تو یقیناً اللہ ہماری رگ و خون میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جب اللہ بندے کو یاد کرنے لگتا ہے تو پھر بندے پر نہ غفلت طاری ہوتی ہے اور نہ جو ہے رب اس کی دعائیں رت ہوتی ہیں اور نہ جو ہے اب اس کے اور نہ اب جو ہے اس کی دعائیں جو ہے رت ہوتی ہیں اس کی دعائیں سب قابل ہوتے ہیں سیما بہادن راضی اسی کتاب کے صفر نمبر صفائی ایک سو پر مزید فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کھڑے رہیں تو اللہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یعنی اللہ اللہ دل میں پڑھتے ہوئے کھڑے رہے اور اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں تو بھی اللہ اللہ یعنی خاموشی سے پڑھتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں اگر بات کریں تو بھی اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں دن میں اللہ رکھ کر پر اگر خاموش رہیں تو بھی اللہ اللہ کے ساتھ اللہ علیہ ساتھ خاموش رہتے ہیں اگر وہ بات کرنے لگ جائیں تو ضرور اس کے تمام اعضاء و جوارے جو ضرور اللہ اللہ کہنے لگیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضاعل ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں لات اللہ تجارت وَلَا بن ذکر اللہ ہمارے کچھ بندے ان کو نہ تجارت اور نہ خرید و حرو اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کر سکتا سرح نور آج نمبر سینتیس ہے یعنی ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں کہ انہیں نہ دنیاوی تجارت اور نہ خرید و حروح و دیگر دنیاوی معاملات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بلکہ وہ ہر حالت میں اور ہر وہ ذکر لائی میں مشغول و مصروف رہتے ہیں تو ان واقعات و توضیحات سے معلوم ہوا کہ اگر ہم سچے و سد کے دل سے پورے خلوص کے ساتھ بات چرچ میں نم ہاں چند قدرہ آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکیں اور اس کے درگاہ اقدس میں اپنی حاجات پیش کر سکیں تو کوئی مشکل نہیں رہے گا کہ حل نہ ہو اور کوئی حاجت نہیں رہے گا کہ پورا نہ ہو اور نہ کوئی پریشانیاں رہیں گے جو دور نہ ہو ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں ہم مانگنا الگ چیز ہے ذہن گرمیں پڑھنا الگ چیز ہم صرف پڑھتے ہی مانگتے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں مانگنا آتا ہے اور دعوں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری گناہیں اور حرام خوری ہے جو کہ آج کل عام ہے اور یہ دونوں معانع قبولیت دعا میں سے ہیں یہ دونوں موانے قبولیت دعا میں سے اللہ ہمیں ان معانے کو برطرف کرنے کی توحیق عطا آمین یا رب العالمین زن یہ جو ہے اس مقدس بسم میں اللہ کے بارے میں تھوڑی سی توضیح جو, جو بندہ آخیر کے ذہن میں آیا اور علماء سے دسیہ ہوا ہم لوگوں کے مبارکانوں پر میں دل کیا ہوں اور کل تھے انشاءاللہ الرحمن اور پھر الرحیم ان دونوں باعظمت با اسماع الحسن کا یِّ الرحمٰن یا رحیم کا اسرا اور چوتھا ان کے توضیحات انشاءاللہ شاء درسوں میں آ جائیں گے